مرانا مختار موردین کو حضرت العلامہ مختلف دکان پر تجربہ تعیع عشاوتی سنت کیسٹ اینڈ سی ڈرکٹ دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی اور آپریٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا والله امپ کا سلو آنے سل بسم راہی الرحمن میں حبیبتا میں الر رحمان حفیفتہ میں السان و شکیلتا میں فلمیزا سوبحملہ و ہندی سبحان لا قال آلن سم لا ہو وسلم قالوا لا المثل على كل مسلم و نصلينا صدق النبي من اميره اللہ مسل علا سید و مولانا محمد و آل و مولانا محمد آپ کے محفل کے مہمان خصوصی نولانا مفتی محی الدین صاحب نواز مہمانان گرانی اور سامعین محترم باحیا معذہ اسلامی بہنوں اور مائیوں مجھ سے پہلے حاضر مقررین نے نے اپنے ذوق اور انداز کے مطابق آپ سے گفتگو کی محفل کا سب سے مبارک اور خوبصورت لمحہ وہ تھا جب استازی مکرم استاذ جامع المقول اول منقول شیخ ال تفصیر من آیات اللہ مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی لذالت و فلوزی علینا باز وطن بخاری کی آخری حدیث کی تشریح اور تفصیل فرما رہے تھے آپ کے علم میں ہوگا اور مقررین نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور یہ اختتام بخاری مدرسے کی اس کلاس کی ہوئی جو بناک کے لیے اور خواتین کے لیے یہاں قائم ہے میرا خیال یہ ہے اور آپ یقیناً میرے خیال سے اتفاق کریں گے کہ اس بیگزرے دور میں جب بے حیائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے بے را اور فحاشی نے ماحول کو بدبودار کر دیا ہے شریف زادیوں کے سروں سے چادریں کھسک کے کاندھے پہ آ گئی ہیں نیند برہندگی اور بے پردگی فیشن بن گئی ہے ہمارے ذرائع ابلاغ ٹی وی ریڈیو اخبار رسائل جرائد بے حیائی پھیلانے میں اپنی پوری قوت صرف کر رہے ہیں اس متعفن اور بدبودار ماحول میں میرا خیال یہ ہے کہ جتنی تعلیم و تربیت کی ضرورت مسلمانوں کے بچوں اور لڑکوں کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ضرورت مسلمان کی بچیوں اور لڑکیوں کے لیے ایک بچی کا عالمہ بننا وہ ایک بچی کا عالمہ بننا نہیں ہے ایک خاندان کی کایا کا پلٹنا ہے آج کی بچی کل ماں بنے گی اگر وہ عالمہ ہوئی حافظہ ہوئی عاملہ ہوئی دیندار ہوئی مسائل جاننے والی ہوئی تو انشاءاللہ اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی صحیح معنوں میں دیندار ہوگی عام لوگوں کا خیال یہ کہ اسلام نے عورت کو قید کرنے کی کوشش کی عام لوگوں کا خیال یہ ہے اسلام عورت کی عظمت کا قائل نہیں ہے حالانکہ اگر سرسری نگاہ سے ستری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو مجھے آپ بتائیں یہ دین اسلام لے کر جب میرے پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے اور آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تو اس دعوت کو سب سے پہلے کس نے مانا تھا بولو ایک عورت نے سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف کسی مرد کو حاصل نہیں بلکہ یہ شرف کس کو حاصل ہے بولیے تھگ گئے آپ آج تو میں نے بہت ضروری سی باتیں آپ سے کرنی کہیں سے میں تبھی ذرا باندھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن غار ہرا میں جب وہی اترتی ہے اور جبریل اصلی شکل میں آتا ہے اس کا سر آسمان پہ ہے ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں یہ سامنے آیا اور آتے ہی میرے نبی کو کہنے لگا اکرا یا محمد پڑیے اے محمد پڑھیے کیوں مکے میں جی حالت عام ہے ارب میں جہالت کی چادر چھائی ہوئی ہے یہ جی حالت عام ہے تو ڈاکہ زنی یہ جی حالت عام ہے تو شراب نوشی یہ جی حالت عام ہے تو زناکاری یہ جی حالت عام ہے تو قتل و غارت ہے یہ جی حالت عام ہے تو چوری چکاری ہے جی یہ حالت عام ہے تو ظلم ہے یہ جی حالت عام ہے تو شرک ہے یہ جی حالت عام ہے تو کفر ہے یہ جی حالت عام ہے تو رسومات ہیں جی یہ جتنی برائیاں جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی ہیں شرک ہے کفر ہے رسومات ہیں بد آمالیاں ہیں زناکاری ہے چوری چکاری ہے ڈاکا زنی ہے قتل و غارت ہے بد امنی ہے بے چینی ہے بے آرامی ہے یہ جتنی برائیاں عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی اس کی بنیاد جہالت تھی ورنہ جو سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہو مجھے بتائیے اس دور کا نام اسلام نے کیا رکھا دوڑے چوری چکاری دوڑے زناکاری دوڑے قتل و وارت دوڑے شرک و کفر دورے شراب نوشی نہیں بلکہ اس کا نام رکھا گیا دورے جاہلیت آج تاریخوں میں سیرت میں اس زمانے کا نام کیا ہے دورے جاہلیت معلوم ہوتا ہے یہ جی حالت تمام برائیوں کی جڑ ہے جہالت جی حالت ہوگی تو کفر ہوگا جہالت جی حالت ہوگی تو شرک ہوگا جی حالت ہوگی تو جنا آم ہوگا جہالت جی حالت ہوگی تو سود خوری ہوگی جہالت جی حالت ہوگی تو شراب نوشی ہوگی جہالت جی حالت ہوگی تو قتل و غارت ہوگی جہالت جی حالت ہوگی تو ڈاکہ زنی ہوگی جہالت جی حالت ہوگی تو بد امنی ہوگی جہالت جی حالت کی وجہ سے یہ ساری برائیاں ایک کالی چادر کی طرح فضا کو ڈھانپے ہوئے تھی اللہ نے اچانک اس دور کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے نبی کو رسالت سے سرفراز کر کے پہلا لفظ اللہ نے اتارا اس کیا کرو زور سے بولو کیا کرو پڑھو کیوں جہالت دور کرنی ہے جہالت دور ہوگی پڑھنے سے پڑھو جہالت کی چادر ہٹانی ہے جہالت ہالت کی اندھیرے میں روشنی ہوگی پڑھنے سے تعلیم سے سیکھنے سے لفظ بری کے پہلے لفظ اک پڑھئے میرے پیغمبر لیکن آج یہاں کالج کا پڑا ہوا طبقہ یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا طبقہ پروفیسر وکیل ٹیچر ماسٹر سرکاری ملازم موجود ہوں گے اسکولوں کالج میں پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے جہالت دور ہوگی علم سے جہالت دور ہوگی پڑھنے سے جہالت دور ہوگی تعلیم سے لیکن اس علم کے پڑھنے سے جہالت کبھی دور نہیں ہوگی جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو چنانچہ پہلی جماعت میں بچہ گیا قاعدہ آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا نرسری میں داخل ہوئے ہیں استاد اس کو پڑھانے لگے الگ سے انار بے سے بکری کاف سے کرسی مین سے میز اس کو بلی کہتے ہیں اسے کتا کہتے ہیں جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان کروائی جا رہی ہے ریل گاڑیاں کاریں بسیں آبدوزے کشتیاں جہاز بم ایٹم بم توپیں بندوقیں جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس علم کے پڑھنے سے جہالت کا اندھیرا بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ جہالت کا اندھیرا اس علم کے پڑھنے سے ختم ہوگا جس علم کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو اور وہ علم کون سا ہے دین کا علم ہے وہ علم کون سا ہے حدیث کا علم ہے وہ علم کون سا ہے قرآن کا علم ہے جس کے پڑھنے سے پہچان کس کی ہو رہی ہے رب کی آپ کہیں گے بندے آلوی نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی ہے بھلا اس کی کیا دلیل ہے اس کے پاس میں کہتا ہوں دلیل پہلی وحی کے اندر موجود ہے اکرابس میں ربک اکرابس میں ربک اکرابس اکرا میں ربک بچے کو یہ بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا الف سے اللہ بچے کو یہ بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا سواد سے صحابہ بچے کو یہ بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا ری سے رسول بچے کو یہ بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا نیم سے محمد یہ بھی تو پڑھایا جا سکتا تھا لیکن بچے کو دنیا کی تعلیم دنیا کی چیزوں کی پہچان کروائی گئی جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس علم کے پڑھنے سے اندھیرا اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا, اور بڑھے گا یہ جو ہمارے دفتروں میں کلرک ہیں یہ جو ہمارے دفتروں میں افسر ہیں یہ جو ہماری عدالتوں میں مجھے اسٹیڈ ہیں جج ہے یہ کون سا علم پڑھے ہوئے ہیں تو جی حالت دور ہو گئی ہے رشوت ختم ہو گئی ہے بدکاریاں ختم ہو گئی ہیں کلب بند ہو گئے شراب نوشیاں ختم ہو گئی ہیں بےچارا سائز سارا دن دفتر کے دروازے پہ تھکے کھاتا ہے اطلاع ملتی ہے افسر میٹنگ میں افسر میٹنگ میں ہے افسر دوستوں سے گفتگو میں ہے بارہ بجے آنا بارہ بجے پہنچتا ہے بست دیتا ہے چپراسی کہتا ہے وہ پچھلے دروازے سے نکل گئے ہیں یہ دنیا کا علم تھا جس نے انصاف مہیا نہیں کیا یہ دنیا کا علم تھا جس نے اگر مہیا نہیں کیا یہ دنیا کا علم تھا جس میں ظلم تھا یہ دنیا کا علم تھا جس سے رشوت عام ہوئی یہ دنیا کا علم تھا جس میں سود خوری عام ہوئی یہ دنیا کا علم تھا جس میں اپنی آمدنیوں کے حصے رکھے گئے ہیں یہ جی حالت چھا کے آ رہی ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کئی سڑکیں محلے اور گلوں کی بنتی نہیں ہے کاغذوں میں بنتی ہیں استقلال آباد کی فلاں گلی بن گئی ہے وہاں کوئی ایٹ نہیں آئی ہے کاغذوں میں بن گئی ہے کمیشن کھانے والوں نے کمیشن کھا لیا ہے جنہوں نے سڑک بنا دی ہے وہ دو بارشوں کی مار ہے اس میں لک نہیں ڈالی گئی کیوں اس نے ایک ایک افسر کو کمیشن دینا ہے یہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں کالجوں کے یہ کہاں کے پڑھے ہوئے سکولوں کے جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس علم کے پڑھنے سے یہ حالت کا اندھیرا کبھی دور نہیں ہوگا یہ حالت اور بڑھتی چلی جائے گی اور جس علم کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو قرآن کا علم حدیث کا علم دین کا علم مذہب کا علم اس علم کے پڑھنے سے دنیا روشن ہو جائے گی اس علم کا پڑھنے والا رنگ کا کالا ہوگا چلتا زمین پہ ہوگا قدموں کی آہت جنت میں سنائی دیتی ہے اس علم کا پڑا ہوا وہ جو دین کا علم پڑھنے والا ہے اس علم کا پڑا ہوا کہے گا اگر فراط کے کنارے پر کوئی کتا بھوکھا مر گیا فراط کے کنارے پہ کوئی کتا بھوکھا مر گیا عمر تو اس سے پوچھا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کالے کالم بیان کر رہے تھے تاریخ کے انداز میں کہہ رہے تھے حضرت عمر نے جب اقتدار سنبھالا حضرت عمر جب امیر المومنین بنے حضرت عمر جب خلیفت المسلمین بنے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے ملک کل اس وقت تک میں تجھے اپنی روح قبض نہیں کرنے دوں گا میرے قریب نانا اس وقت تک میں تجھے اپنی روح قبض نہیں کرنے دوں گا جب تک میرے حکومت میں یمن سے ایک عورت چلے زیوروں سے لدی پدی اکیلی اونٹ پہ سفر کرتی ہوئی یمن سے چل کے مکے میں پہنچے اس کو میلی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہ ہو ملک الموت تو اس وقت تک میرے قریب نہ آنا جب تک میں اتنا امن قائم نہ کر دوں اتنا اطمینان قائم نہ کر دوں ملک میں اتنا سکون قائم نہ کر دوں کہتے ہیں ایک دن رات کا وقت ہے اوہد کے قریب فاروق اعظم پہرے دے رہے ہیں کوئی باہر سے لوگ مدینے پہ حملہ نہ کر دیں اکیلے امیر المومنین میں کی پہاڑی کے قریب پہرہ دے رہے ہیں دور سے دیکھا اوٹ پہ کوئی سوار جا رہا ہے فاروق اعظم اس اوٹ کے قریب پہنچے اس کی مہار کو پکڑ کے کہا کون رات کی تنہائی میں کدھر جا رہے ہو اس نے کہا میں یمن سے چلی ہوں میں یمن سے چلی ہوں میرے گھوڑے کی مہار کسی نے نہیں پکڑی میں یمن سے چلی ہوں میرے اونٹ کی لگام کسی نے نہیں پکڑی آج نبی کے شہر کے قریب مدینے کے قریب رات کے ٹائم کوئی بدماش میری لگام اونٹ کی پکڑ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو مدینے کے قریب پوچھنے والا کون ہے امیر المومنین کہتے ہیں بیٹی یہ لگام پکڑنے والا کوئی بدماش نہیں ہے یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے عمر ہیں عمر ہیں آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس تمنا جس آزود کا میں نے اظہار کیا تھا کہ مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھوں جمن سے لڑکی چلے زیوروں سے لدی ہوئی مکے تک جائے اس کو میلی نگاہ کے ساتھ کوئی نہ دیکھے آج میں نے دیکھ لیا ہے ملک الموت اب آ بھی جا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کی تعلیم دنیا کی تعلیم سے یہ حالت کے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے ظلم بڑھے گا ظلم بڑھے گا آج امریکہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش بن کر امن قائم کر رہا ہے یا ظلم قائم کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ کٹ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں معصوم بچیوں کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں مار دی گئی ہیں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کتے کے ساتھ محبت کرنے والی قوم اور دلیوں کو ناجائز تنگ نہ کرنے والی قوم آج عراق و افغانستان کے بچوں پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا کی تعلیم ظلم کو بڑھائے گی دنیا کی تعلیم سے بڑھائے گی دنیا کی تعلیم بدعمنی بڑھائے گی دنیا کی تعلیم بے بڑھائے گی دنیا کی تعلیم رب سے دوری کا سبب بن جائے گی لیکن جب دین کی تعلیم آئے گی دین کی تعلیم آئے گی تو کوئی کہنے والا کہے گا امیر المومنین مصر کے اندر دریا ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں ہر سال ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے جب تب وہ چلتا ہے میرے لیے کیا آرڈر ہے امیر المومنین دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتا ہے دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتا ہے اگر تم اپنے حکم سے چلتا ہے نہ چل ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر تر رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری روانی میں فرق نہیں آنا چاہیے کہتے ہیں گورنر کی طرف رک بھیجا یہ دریائے نیل میں ڈال دو اور پھر منظر دیکھو کرتا کیا ہے دریائے نیل لوگ کہتے ہیں جب فاروق اعظم کا خط دریائے نیل کے حوالے کیا گیا معلوم ہوتا ہے دریائے نیل تو اسی رکے کے انتظار میں رکا ہوا تھا وہ پانی بہنے لگا پھر آج تک اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا دین کی تعلیم امن کا باعث ہوگی دین کا تعلیم دین کی تعلیم ہوگی سمندر جو ہے یہ ہماری پیروی کرنے لگ جائیں گے ہماری باتیں مانیں گے فاروق اعظم مدینے کے باہر نکلے ہیں مدینے میں زلزلہ آنے لگا ہے مدینے کی زمین کانپنے لگی ہے فاروق اعظم نے اپنا کوڑا زمین پہ مار کے کہا کیوں کاپتی ہو میں نے آج تک تو پہ کبھی ظلم نہیں کیا ہے میں نے آج تک تجھ پہ کبھی نہیں ظلم کی ہے کیوں کانپتی ہو مدینے کی زمین جو اس دن رک گئی پھر آج تک مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا پھر آج تک مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا ہے اور لوگوں تمہاری تعلیم اچھے سامان بنا سکتی ہے مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے دنیا کی تعلیم ٹینک بنا سکتی ہے دنیا کی تعلیم توپے بنا سکتی ہے دنیا کی تعلیم ہوائی جہاز بنا سکتی ہے دنیا کی تعلیم ایٹم بم بنا سکتی ہے دنیا کی تعلیم آبدوزے بنا سکتی ہے دنیا کی تعلیم بحری جہاز بنا سکتی ہے دنیا کی تعلیم اندھیروں میں روشنی پھیلا سکتی ہے یہ کمکمے یہ ٹیوب یہ بجلیاں رات کا وقت ہے چکا چونک روشنی ہیں تم دنیا کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہو ظاہری اندھیروں کو دور کر سکتے ہو کمکموں کے ذریعے دنیا کی تعلیم میرے یہ لفظ دیر میں رکھیے گا دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان تو بنا سکتی ہے اچھے انسان نہیں بنا سکتی مش بنائے گی مش بنائے گی دنیا کی تعلیم بش بنائے گی دنیا کی تعلیم مش بنائے گی دنیا کی تعلیم لٹیرے بنائے گی دنیا کی تعلیم لوٹے بنائے گی دنیا کی تعلیم لوٹے بنائے گی دنیا کی تعلیم بکاؤ مال بنائے گی دنیا کی تعلیم حریث بنائے گی دنیا کی تعلیم لالچی بنائے گی دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان تو بنا سکتی ہے اچھے انسان نہیں بنا سکتی بندیالوی کہتا ہے اچھے انسان میرے محمد کی تعلیم بنائے گی میرے نبی کی تعلیم آئے گی اچھے اچھے انسان بنیں گے دنیا کی تعلیم خش بنائے گی میرے نبی کی تعلیم عمر امیر المومنین بنائے گی دنیا کی تعلیم بش بنائے گی دین کی تعلیم ملہ عمر بنائے گی دنیا کی تعلیم مش بنائے گی دین کی تعلیم اسامہ بنائے گی تم اچھے اچھے انسان تم اچھے سامان بنا سکتے ہو جہاز بنایا ہواؤں میں اڑنے لگ گئے واجی واہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے میں نے کہا تم سے پہلے چیلیں بھی توڑتی ہیں کیا ہوا انسان کی بجائے چیل کی سطح پہ آ گئے ہو چیلے بھی توڑتی ہیں ہم نے سمندروں کے پانیوں کو چیر دیا ہے ابدوزوں کے ذریعے میں نے کہا کون سا کمال کیا ہے تم سے پہلے مچھلیاں بھی تو دریاؤں میں رہتی ہیں تیرتی رہتی ہیں زیادہ سے زیادہ انسان کی سطح سے گر کے مچھلی بن گئے ہو انسان کی سطح سے گر کے چیل بن گئے ہو تم جہازوں میں اڑ سکتے ہو آف بنا سکتے ہو اچھے اچھے سامان بنا سکتے ہو ظاہری اندھیروں کو تم روشنی میں بدل سکتے ہو دل والے اندھیروں میں روشنی تیری تعلیم پیدا نہیں کر سکتی وہ میری تعلیم پیدا کر سک اس میں کہاں سے بات کو شروع کیا ہم کہاں نکل گئے کیونکہ علم کی بات تھی مدرسے کی بات تھی اس کا کرنا بھی ضروری تھا کہ اس تعلیم کی اہمیت کیا ہے جو تعلیم ہم اپنے مدارس میں دے رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اس نے کتنے اونچے اونچے لوگ بنائے کتنے اونچے اونچے لوگ بنائے جھگڑا ہو گیا ہندو مسلمانوں میں ایک جگہ پہ ہندو کہتے تھے مندر کی جگہ مسلمان کہتے تھے مسجد کی جگہیں کیس چلتا چلتا انگریز کی عدالت میں پہنچ گیا کیس جو آگے چلنے لگا تو ہندوؤں نے کہا دیوبند کے جو فلاں عالم ہے نا اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے مسجد کی ہے ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں مسلمانوں کو دے دیتے ہیں مسلمان خوش ہو گئے بھائی سادہ مال بھی دیوبند عالم یہ سالف مان لیا ہندوؤں نے جج نے سمن جاری کیے فلاں تاریخ کو میری عدالت میں آئیے گا دیوبند کے اس عالم نے جواب دیا میں نے قسم کھائی ہے کہ جیتے جی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تیری عدالت میں آیا تو تیرا چہرہ دیکھنا پڑے گا کبھی علمائے دیوبند یوں ہوتے تھے کبھی علمائے دوبند یوں ہوتے, ہوتے تھے اور آج جو دیوبند کے ٹھیکے دار بنتے پھرتے ہیں یہ تیجے ساتے پہ بکنے والی قوم بن رہا کبھی علماء دیوبند حق کے علم بردار ہوتے تھے اور آج جنہوں نے دوبندیت کا ٹھیکہ اٹھایا وہ ٹوڑی ہیں ان کے مشرقین کے ساتھ گہرے لکاتے ہیں ایک دوسرے کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں جائیے کسی کو اعتبار نہیں آتا تو سائیوال کے علاقے کی سیر کرے جاؤ سائی وار کے علاقے کی سیر کرو جو دو بندی جب کے دار ہیں ان کے اور سیالو کے آپس میں کتنی گہری چھمتی ہیں جنازوں میں شریک ہوتی ہیں دوستیاں ہیں تعلقات ہیں اور بنتے کیا ہیں ہم علمائے دو بند ہیں اور ہم دو بندی ہیں مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑا اب ابھی سٹیج پہ مجھے ایک دوست نے پرچی بھیجی پھر میں نے باہر دوستوں سے بھی سوال کیا رات سرگودا میں سٹلائی ٹاؤن کے علاقے میں ایک مدرسے ہوا وہاں جس نا خان نے ناد پڑھی دیوبند کا ترانہ شاید اس نے پڑھا ہوگا اس ترانے میں ایک نام آیا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا وہ میرے استاد ہیں وہ میرے استاد ہیں میں نے دو مرتبہ ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے اور صرف میں نہیں پینتیس ہزار علماء کو شیخ القرآن نے قرآن کی تفصیل پڑھائی ہے جب عمان خان نے نعت پڑی اور اس میں حضرت شیخ کا نام لیا تو سٹیج پہ جو سٹیج سیکٹری تھے وہ کہنے لگے یہاں اس سٹیج پہ بھائی اپنے اکابرین کا نام لو یہاں اس سٹیج پہ اپنے اکابرین کا نام لو اور پھر ایک مولوی نے وہاں بعد میں تقریر کرتے ہوئے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ شیخ القرآن دیوبندی نہیں تھے دیوبندی وہ ہوتا ہے جو المد کے فیصلے کو مانتا ہے المد جانتے ہو کیا جانتے ہو انہیں دیوبندیوں کا قرآن یہ المد کیا ہے ان کا ایمان ہے ان کا ایمان ہے المحد ان کے لیے قرآن ہے اور ان پر ان کا ایمان ہے اور وہ لازم سمجھتی ہے اس پر ایمان لانے کو جس کا دستخطر محنت پہ نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں سمجھدار لوگ موجود ہیں کیا یہی طبقہ آج تک یہی نہیں کہتا آیا کہ مولانا غلام اللہ خان نے رجوع کر لیا تھا مولانا غلام اللہ خان ان کے ساتھ نہیں تھے مولانا غلام اللہ خان سڈے نال سن سڈے نال سن سڈے نال سن بچوں جی تے نال سن تو پھر نعرہ کیوں نہیں لگن دیتا یہ شیخ ال قرآن نال تھی تو پھر شیخ ال کے نام کا نعرہ کیوں نہیں لگنے دیا پھر شیخ ال کے نام کے شیف تم نے کیوں نہیں پڑھنے دیے معلوم ہوتا ہے شیخ ال تمہارے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ تھا کس نے کہا کس نے کہا کہ شیخ ال قرآن بندی نہیں کیا حیثیت ہے تیری کون ہے ت اپنی حیثیت کو دیکھا ہے نام کس کا لیا تم نے مجھے کہو برداشت ہے آج کے ہمارے کسی زندہ عالم کو کہو برداشت ہے تم اور ہم ہم اثر ہیں برابر کی چوٹیں کہہ لو تمہارا حق بنتا ہے لیکن چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑوں پہ تنکیت کریں چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی اتھاپنا کا نام لے سکے پر چھوٹوں کو دیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بزرگوں پہ تنقید کریں جلسوں میں اور وہ یہ کہیں کہ شیخ القرآن دیوبندی نہیں تھا اور ان کا نام شہروں میں نہیں آنا چاہیے سنو جس مولوی نے یہ جملے کہے اس جیسے کروڑوں مولوی میں شیخ القرآن کی جوتی پر قربان کرتا ہوں <تصفيق> تم کیا جانتے رہو کیا دیکھا تم نے دنیا میں تم نے صرف اپنے باپ کو دیکھا ہے اور تیرا باپ سیالوں کا پٹھو ان کے پیچھے چلنے والا تو نے صرف ان کو دیکھا ہے تو شیخ القرآن کو جانتا نہیں ہے تیری ضرورت کس طرح ہوئی کہ سٹیج پر تیرے استاد کا نام لے کر کہے کہ وہ دیہ بندی نہیں تھا میرا شیخ جس جگہ پشاس کرتا تھا وہاں سے تجھ جیسے کروڑوں معلوم پیدا ہوتے حت کیا ہے میں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں کہا تم نے ہر جلسے میں زبان درازیاں کی میں خاموش رہا لیکن کسی کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کے تم ہماری پگڑیوں پر ہاتھ ڈھونڈنے لگی ہو مجھے کہو میں تمہیں کبھی جواب نہیں دوں مجھے ماں بین کی گالی نکالو جو مرضی کہنا ہے کہو لیکن ہمارے فوج شدہ بزرگوں کے متعلق اور خاص کر کے میرے استاد کے متعلق اگر آئندہ تم نے کوئی جملہ کہا میں تمہارے بڑوں کی تلواریں اتار کے درختوں میں جان دوں جانتے نہیں ہوں میں جانتا ہوں تمہارے اقادر کیا ہیں میں جانتا ہوں تیرا باپ کون تھا میں جانتا ہوں تیرا پیر اور مرشد کون تھا خبر میں اس مدرسے کے کرتا دھرتا لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مدلت کریں اس بات پر مدلت کریں اس بات پر کہ ہمارے سچے سے یہ غلط جملہ بولا گیا اگر شیخ القرآن دو بندی نہیں تو پھر تم جیسے منہوس بھی دوبندی نہیں ہے تم کیسے دو بندی ہے مشرقوں کے جنازے پڑھنے والے دو بندی ہیں تیجے ساتیں دسویں بیسویں چالیسویں کھانے والے جو بندی ہیں توحید پر پردے ڈالنے والے دو ہیں شیرت سے مفاہمت کرنے والے دو ہیں دو دو روپے میں فصوے بیچنے والے میں وہ راگ فاش کروں گا تم شیر کر سکو میں نے آج تک تمہارا لحاظ کی تمہارے منہ میں جو آیا تم بکتے رہے تم کہتے رہے شیخ القرآن دیوبندی نہیں ہے سنو دارلوم لوم دیوبند سب سالہ اجلاس ہوا تھا دیوبند میں سن اسی سے پہلے شیخ القرآن نے اس سو جلسے میں پینتیس لاکھ کے مجمے میں ایک پورے اجلاس کی صدارت کی تھی تیرے تیو نوچیا بھی کسی نہیں سی تیرے بابا کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا میرے شیخ نے صدارت کی تھی دو بند کے اس اجلاس میں میرے شیخ نے صدارت کی تھی اور اے سنا بندیالوی کہتا ہے ماضی کریم میں اگر کسی شخص نے پیغمبری رنگ میں اللہ کی توحید بھی ہم کی ہے تو وہ غلام اللہ اس طرح نہیں ایک مہنگا نعرہ لگائے سارے دو شیخل قرآن کا نام کا نعرہ کون سا تمہیں کیا پتا ہے شیخ القرآن کون ہے تو کیا جانتا ہے شیخ القران کون ہے ہوتے نو کی پتا گلوکند کی ہوں دیکھ کہیں کا نہ ہو تو, تو نہیں جانتا اپنی اثیت کیوں بھائی مجھے بتاؤ میں یہاں آتا اولا بندے عالمی ہوں میں مفتی محمود صاحب کے متعلق بکنے لگوں اچھا لگے گا میں کہا مفتی محمود صاحب کہاں میں کہا فوت شدہ جو علماء ہیں وہ کہاں میں اچھا لگوں گا میرے جامعہ زیالوم کے جلسے میں آپ اگر آئے ہوں کیا میں نے اس جلسے میں مولانا مفتی محمود کا تذکرہ نہیں کی بولو تمہیں شرم نہیں جاتی میں اپنے جلسے میں مولانا مفتی محمود کا تذکرہ کروں اور تیرے جلسے میں ناج خان شیخ القرآن کا نام لے تجھے آگ لگ جائے اور تجھے تردید کرنی پڑے شیخ القران دیوبندی نہیں دیوبندیت دیا مورا سائیوان بن گئی نے اور تھی جیب پائیے نے جس سے تھی مور لاؤ دیوبندی جس سے تم مور نہ لاؤ دیوبندی نہیں ہد جاواں بھائی شاہ خرقران تو بندی نہیں پینتیس ہزار ہائے ہائے ایوب خان سے ٹکر لی یا یا خان سے ٹکر لی بھٹوں سے ٹکر لی خدا کی قسم بھٹوں کے زمانے میں ایک وزیر تھا خورشید حسن میر اس نے کہا تھا میں غلام اللہ خان سے مسجد چھین لوں گا خطابت سے ہٹا دوں گا اوقاف کا خطیب ہو ہمارے خلاف بولے میں مسجد چھین لوں گا شیخ القرآن نے جمعے پہ تقریر کی شیخ القرآن نے فرمایا خورشید حسن میر مسجد کھون کی کوئی ضرورت نہیں میں تجھے خود مسجد دینے کے لیے تیار ہوں میری ایک شرط ہے میری شرط پوری کر دے مسجد تیری شرط میری یہ ہے راجہ بازار سے ایک دفعہ گزر کے دکھا आ, आ, आ, आ, आ, تم زندہ چلا گیا راجا بازار سے گزر کے پھر مسیح لڑ لیں میرا شیخ وزیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا مرد مجاہد تھا طرح سی اندر ور کے گٹر گٹر گٹر گڈے اور سی سب پہ تم نے پردے ڈالے تم نے آج تک اللہ کی توحید کا نام نہ لیا آج تک تم سڑک کی سرپرستی کرتے رہے آج تک تم مشرق گندی نشینوں کو سر پہ چڑھاتے رہے اور شیخ القرآن کے خلاف تم کتابیں لکھتے رہے شیخ القرآن کے متعلق تمہاری زبانیں کھلنے لگی مولانا غلام اللہ خان کے متعلق تمہاری زبان پہ یہ جملے رہے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں اپنے اقابر کے متعلق میں کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. <تصفيق> راول پنڈی میرے شیخ کا مدرسہ تمام تحریکوں کا مرکز مفتی محمود صاحب نے تحریک چلانی ہو تو مرکز کون سا راجہ بازار نورانی صاحب تحریک چلانی ہو گئے تھے مرکز راجہ بازار کسی نے تحریک چلانی ہو مرکز راجہ بازار اس ویلے نہیں نظر آدھا بھائی غلام اللہ خان تو بندی نہیں وہ تمہیں دفتر خان بھی دیتا ہے تھا وہ تمہیں بلاتا بھی تھا تمہاری خدمت بھی کرتا تھا بریف کیسوں میں ہٹنے بھی تمہارے لیے رکھتا تھا تم اس کے گھر بھی جاتے تھے آج انتقال ہو گیا چیلے چاٹے چمچے کرچے اٹھ کے کہتے ہیں غلام اللہ خان دو بندی نہیں شکل ویکھو دو بندیاں دیا دو بن کیا تھا جرب کا نام دو بن کیا تھا کے خلاف دیوار کھڑی کرنے کا نام دیوبند کیا تھا جرلت و بہادری کا نام دیوبند کیا تھا اللہ کے قرآن کو بیان کرنے کا نام اگر اسی کا نام دیوبندیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بڑے دیوبندی اشاعت و والے اس <تصفح> مشن کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے دیوبند کا مشن ہم نے سنبھالا ہوا ہے ہم نے سنبھالا ہوا ہے ہم نے سنبھالا ہوا ہے, ہے. یہ جی اعتبار نہیں آدھا تے بریلویوں کو پوچھ لو جاؤ بریلویوں سے پوچھو تمہارے رستے کی دیوار کون ہے سرگودے میں پوچھو وہ کہیں گے بلیالوی تے کوئی پوچھے تعدے متعلق کہنا ہے تے بےچارے بڑے چنگے مولوی نے دیے جائے پتر نے بےچارے بولی جو ان کی بولنی ہے بولی تم نے بریلویوں والی بولنی ہے کس کہ کہانیاں موزور رویتے جو شرک کو تم نے پانی دیا تم نے پہلے کہا مردے سنتے نے دے کچھ نہیں تے سنا کے کی لینا جی جی کرنا کرانا ہے کچھ نہیں تے سنا کا مطلب تم نے کہا سنتے دیتے کچھ نہیں ہے تمہارے بڑے بھائیوں نے کہا سنتے بھی ہیں دیتے بھی سنا تھی چڑھیا منگ انہیں لیا اس وکالت دے پیسے کتنے لے جی کہ بلا اجرت وکیل اور مشرقوں کے بلا جرت وکیل ہو دیوبندی دیکھو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور مولانا اشرف علی خانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اب تکسو پہ لکھا سنو دیوبندیت کے ٹھیک داروں اور وہ سائی وال والے ذرا غور سے سنیں ان کا زیادہ تعلق ہے تھانوی گروپ سے وہ کہتے ہیں سارے پیر نے تھانوی پیر کا کاؤں سنو اب تکشم کتاب مولانا شرف علی خانوی کی اب تکشو میں مولانا شرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا سنو یاد کر لو یہ حوالہ جس جگہ پہ جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو کہ مردوں کا عقیدہ رکھیں گے تو کیا پھیلے گا شیرت پھیلے گا جس مقام پر قبر پرستیاں ہوتی ہوں غیر کی پکارے ہوتی ہوں اور اس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس جگہ پہ مردوں کے سننے کا انکار کرنا واجب ہے انکار کرو انکار کرو کہ مردے زور سے بولو زور سے بولو انکار کرو کس نے لکھا زور سے بولو کس نے لکھا غلام اللہ خان تے دو بندی نہیں کل فتوا جاری کرو نا بھائی تھانوی بھی دو بندی نہیں مزہ تو تب آئے نا مزہ تو تب آئے نا مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا جس جگہ پہ مردوں کے عقیدے کے سننے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو مجھے بتائیے ہمارے اس ملک میں مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں اللہ دی کسمیں اگر پکارن والے نو پتہ لگ جائے کہ جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار نہیں سنتا پکارے گا سجدے کرے گا جالیوں سے چمٹے گا نظریں دے گا دیگے پکائے گا اچھاڑ چڑھائے گا پھول چڑھائے گا خشبو لگائے گا کمکمے جلائے گا ارس کروائے گا قوالی لگائے گا کچھ بھی نہیں کرے گا پہلا عقیدہ بنیادی یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر میرے حالات کو جانتا ہے مجھے دیکھتا ہے میرے حالات کو جانتا ہے پھر اس سے شرک کی شاخیں چھوتنے لگتی ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے اب تکسوں میں لکھا جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو اس جگہ مردوں کے سننے کا انکار کرنا کیا ہے دور سے مانو کیا ہے حاضر ہے اے سائیوال دے مستیوں تو ادھا مرشد مشد کمائے موتہ کا انکار کرنا کیا ہے عمل ہم کر رہے ہیں کہ تم ہاں. عمل ہم کر رہے ہیں کہ تم تھانوی ہاں. صاحب کی بات ہم مان رہے ہیں کہ تم ہاں. پھر تھانوی تے ساڈا ہوا تو کر لو کہ تھانوی نام تو سی صرف کھانے پینے کا تم نے بہانہ بنایا ہوا ہے اپنی نسبت تم نے جوڑی ہوئی ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے وہ تو کہتے ہیں سما کا انکار کرنا کیا ہے بولو بولو کیا ہے واجب ہے آج اس واجب کا اظہار کر دو اور کہو کہ مردے دنیا والوں کا کلام سلام پیغام نہیں سنتے ہم نے تھانوی صاحب کی بات پہ کیا کر دیا عمل کر اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے نے سمجھا تھا یہ جواب نہیں, دے سکتا. انہوں نہیں پتا میری زبان میں چلن تے آنچی تے نال زیادہ تیز میں تو آج تک حوصلے میں رہا چلو یار خیر ہے مجھے ہی کچھ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی پتری نے کدی کہ جی بندیالوی کیا قبر نبی پاک دی پتوں تے پیپسی پلاؤ لا جو منہ میں آیا تم نے بکا کبھی تم نے مجھے گستاخے رسول کہا کبھی تم نے اشتہار لگائے یہ واجب القتل ہے کبھی تم نے اشتہار لگائے اس کو قتل کرنے والے کو غازی علم الدین کا ثواب ملے گا درجہ ملے گا میں آخر دئے نو درجہ دین دا کی لاؤ لاؤ درجہ اصل تو تر جاؤں گے ہمیں گولی مار دو ہم تو آگے چلے جائیں گے ہڈیاں تو جیل لے چڑیں گے لاؤ بدلاؤ دوسروں کو کہتے ہیں گازیل نمدین کون بنے گا گازیل نمدین کون بنے گا دوسرے کے بچے نبی پاک کی محبت کے رنگ میں بنے گی اچھا کرتے ہو تم نے اشتہار لگائے اس پر زبردست کیس بنتا تھا میں نے قدم نہیں اٹھایا شرافت تو کوئی زیادہ ہی غلط فائدہ اٹھان لگی ہوئے بھائی سمجھ لو بولتا ہی نہیں اب تم نے میرے شیخ کی بدری پہ ہاتھ رکھ دی ہے ہم کوئی بغیرت ہے یہ تو بےغیرتی کی بات ہے یہ کوئی بغیرتی کی بات ہے کہ میرا استاد ہو جس سے میں نے قرآن پڑھا جن سے میں نے شاگردی حاصل کی دین حاصل کیا آج ایک ٹکے کا مولوی اٹھ کے کہتا ہے غلام اللہ خان دندی نہیں ہے یار حد دو گئی حد دوں گئی مفتی محمود اور شیخ القرآن آپس میں ٹکرائے کوئی گل سمجھ آدی ہے وہ بھی عالم تھے عالم برابر بھی کوئی چوٹ ہوئے ہم اثر ہوئے ہم عمر ہوئے اکو مرتبہ والا بندہ ہو پتا لگ گیا دیسی ٹٹو تے ولتی ٹیٹنے اپنی حیثیت پہچان میں اب بڑے بڑے اکابر کے خلاف بولنے لگ جاؤں یار کون مجھے مجھے کہیں گے بلیالوی صاحب آپ اپنی حیثیت پہچانیں آپ کون ہوتے ہیں اتنے بڑے عالم کے خلاف بات کرنے والے کیوں بھائی سرگوتھ سرگودہ میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے ایک بلاک کے خطیب حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب جتنے لوگ بیٹھے ہو میرے جمعے کے مختدی درخت کے مستقدی آج تک میں نے ان کا نام کبھی لیا بولو حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب ان کے بیٹے تھے میں نے آج تک ان کے متعلق کو جملہ لکا بولو بولو کوئی ہے تو بولے سائی وار میں مولانا مفتی عبد الشکور صاحب انہوں نے میرے شہر کے خلاف کتاب لکھی وہ بڑے آدمی تھے میں نے میری زبان سے تک کا نام سنا خرافت کی کوئی ہاتھ دھوتی میں نے تمہارے اکابرین کا کبھی نام نہیں لیا تمہارے اکابرین نے میرے شیخ کے خلاف کتاب لکھی میں نے پھر نام نہیں لیا جمعے پہ ذکر تک میں نے نہیں کیا اب تم میرے شیخ کو کہنے لگو بھئی شیخ دو بندی نہیں تو تم سمجھو بھئی یہ بھی بندے آدمی پچا جائے گا نہیں اس کا وہ جواب دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں آنے والی نسلوں کو بھی منع کر کے جاؤ گے کہ ان کے اکابر کے متعلق کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا میںرج یہ کر رہا تھا جو دیوبند سالم نے کہا میں نے قدم اٹھائیے کہ میں نے کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھنا آپ کی عدالت میں آؤں تو آپ کا چہرہ دیکھنا پڑے گا میں نہیں آتا انگریز نے جج نے دوبارہ سمن بھیجے آ آئیے میری طرف پیٹ کر کے جواب دے دیجئے پیٹ کر دیجئے منہ نہ کیجئے آئیے تو صحیح جواب دیجئے عالم آ گئے ہندو بھی آ گئے مسلمان بھی آ گئے کمرہ عدالت بھر گیا جب کہنے لگا مولانا یہ ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا ہے ہندو کہتے ہیں مندر کی جگہیں مسلمان کہتے ہیں مسجد کی جگہیں ہندوؤں نے آپ کو سالس مانا ہے آپ کی بات پہ فیصلہ ہو جانا ہے گواہی دیجئے یہ زمین کس کی ہے مولانا نے کہا یہ زمین ہندوؤں کی میرے علم کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے شور لوگوں کی عادت ہوتی ہے مولوی گیا مولوی ہندوؤں کو پیسے لے لے مولوی وجہ اور جی مسلمان بدنام ہو گئے مسلمان مقدمہ ہار گئے باہر نکلے مولوی صاحب کو پکڑا کوئی ادھر سے کھینچتا ہے کوئی ادھر سے کھینچتا ہے کوئی کہتا ہے مولانا مسلمان مقدمہ ہار گئے مولانا نے جواب دیا سنیے اور سر دھنیے مولانا نے کہا مسلمان مقدمہ ہار گئے اسلام مقدمہ جیت گیا مسلمان مقدمہ ہار گئے اسلام مقدمہ جیت گیا آج میں نے اسلام کی عظمت کا اظہار کیا ہے کہ گواہی دو تو ہمیشہ سچ کی دو وہ جتنے ہندو تھے باہر نکلے مولانا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کلما پڑھا دیجئے جس نبی کا مننے والا ایڈا سچا ہے وہ نبی کے دو سچا ہوئے گا جس نبی کا ماننے والا اتنا امانتدار ہے وہ نبی کتنا امانت دار ہوگا میں کہنا یہ چاہتا تھا دنیا کی تعلیم سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے جہالت بڑھتی چلی جائے گی جس علم کے پڑھنے پڑھانے سے جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے وہ علم علم, وہ علم علم دین ہے وہ علم علم دین ہے وہ قرآن کا علم ہے اور یہاں جو مستورات کا ایک شعبہ قائم ہے خواتین کا ایک شعبہ قائم ہے میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا مرد تھا عورت بولو یار بولو گھر آئے زمے لونی زمے لونی دسے رونی دسے رونی مجھے کمبل اڑا دو مجھے چادر اڑا دو خدیجہ مجھے سردی لگی ہے میری پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر چلی گئی ہیں بخار ہو رہا ہے ایک بندہ آیا تھا یہ جملے کہے تھے جمے لونی جمے لونی دس رونی دسے رونی کمبل اڑا دو خدیج القبرا نے کہا گھبرائیے نہیں اللہ آپ کو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ تو سلا رحمی کرتے ہیں بوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو کبھی حضرت موسا پر اور کبھی حضرت عیسیٰ پہ اترتا تھا آپ کلمہ پڑھیے خدیجہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لاتی ہے پہلی مومنہ کون ہے <سؤال> بولو بولو پہلے مومنہ کون ہے خدیجہ دوسری بات کو آگے چلاتا ہوں اور لوگوں یہ جو اسلام کا شجر ہے یہ جو اسلام کا درخت ہے یہ پانی سے نہیں پھلتا پھولتا خون پیتا ہے خون پیتا ہے خون پیتا ہے خون, پیتا ہے. خون خار ہے اسلام کا درخت خون پیتا ہے خون پانی سے نہیں بھرتا خون لیتا ہے خون لیتا ہے خون لگے گا پھلے گا خون لگے گا چمکے گا خون لگے گا پھل پھول لائے گا خون لگے گا پھل پھول لائے گا میرے نبی نے بوٹا لگایا تو چاہوں گا میرے نبی نے بوٹا لگایا دین کا اسلام کا یہ پانی سے نہیں پھلنا تھا نہیں بڑھنا تھا یہ بڑھنا تھا خون سے اس بوٹے کو سب سے پہلے جس کا خون لگا وہ مرد تھا کی عورت سب سے پہلی مومنہ بھی عورت اسلام کے رستے میں سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی عورت ہے سمیہ سمیہ جس کے بیٹے کے سامنے جس کے باپ کے سامنے جس کے خامن کے سامنے جس کے بیٹے کے سامنے ابو جال نے اسے دو جانوروں سے باندھ کے مخالف سمت میں بھگا دیا تھا اور آخری وقت میں کہا تھا سمیہ ایک موقع تجھے دیتا ہوں اب بھی محمد عربی کا دامن چھوڑ دے میں اب بھی تجھے رہا کر دوں گا اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ظالمان اس وقت اس بات کا مطالبہ کرتا ہے جب رب نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے سامنے کر دی ہے رب نے جنت اب اس بات کا مطالبہ کرتا ہے سمیہ شہید ہو گئی لاش دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی امار روتا ہے ماں کی میت پہ یاسر روتے ہیں اپنی بیوی کی حالت پر کہ رحمت کائنات اس گلی سے گزرنے لگے نبی پاک اس گلی سے گزرنے لگے اور نبی پاک کہتے ہیں اس بیرو یا آلہ یاسر اس بیرو یا آلہ یاسر اننا معاہدہ کمل جنگا اننا معاہدہ کمل جنگا کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے جنت میں جاتا ہے شہید ہوتا ہے جنت میں جاتا ہے لیکن تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری بیوی کی جو شہادت ہے یہ اتنی عظیم شہادت ہے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سمیہ کے بدلے میں میں سمیا کے سارے گھرانے کو جنت ادا کر دوں گا بیرو یاسر انا معدہ کو مل اس یا الاسر اندا کو مل سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہوا اور سب سے پہلے اسلام کے درخت کو پانی دینے کا خون کے رنگ میں شرف حاصل ہوا تو کس کو حاصل ہوا قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت النساء نساء کا مہینہ کیا ہے عورتی عورتی بھائی قرآن پاک میں سورت الرجال بھی ہے مردوں والی سورت سورت الرجال کوئی نہیں بلکہ اس کے بلس سورت کا نام کیا ہے سورت النساء عورتوں والی سورت یعنی اللہ نے بھی کتنی عظمتیں دی ان عورتوں کو اسلام نے بھی کتنی عظمتیں دی ان عورتوں کو کتنی عظمتیں بخشی ان کے نام پر قرآن میں سورتیں اتاری ہاں ہاں عظمت بخشی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو نبی باغ نے فرمایا جو آدمی ایک بیٹی کو پالتا ہے پرورش کرتا ہے اچھی جگہ پہ نکاح کر کے اس کی شادی کر دیتا ہے ایک بیٹی کا باپ قیامت کے دن اور جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں برابر کتنی عظمت بخشی خواتین کو کتنی عظمتیں بخشیں کہ ایک بیٹی کا باپ قیامت کے دن نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور جب یہ بہن بنی جب یہ بہن بنی تو کہا جو بھائی جو بھائی اپنی بہن پہ خرچ کرے اس کی سات پشتوں میں کبھی بھوک نہیں آئے کیسی عظمتیں عطا کی بہن کو بیٹی کو پھر بہن کو اور بیوی فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے زکات فرض ہے تو دے حج فرض ہے تو وہ کرے فرضی عبادت کرے اور اپنے خامت کو ناراض نہ کرے خامت کی فرما برداری کرے یہ عورت جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گی اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے جس سے تو مرضی یہی گزر بیٹی بنی باپ کو نبی کے برابر کھڑا کر جنت میں اتنا ہلا درجہ باپ کو دلوا کے چلی گئی بہن بنی تو بھائی کے لیے سات پشتوں کے لیے رزق کے دروازے کھول گئی بیوی بنی خامت کو خوش کیا تو جنت کے آٹھوں دروازے رب نے اس کے لیے کھول دیے اور جب ماں بنی اللہ نے پوری جنت ہی اٹھا کے اس کے قدموں میں لا کے عورت یا بیٹی ہوتی ہے عورت یا بہن ہوتی ہے عورت یا بیوی ہوتی ہے عورت یا ماں ہوتی ہے, ہے، پنجمت رشتے کو سمج کہ کوئی نہیں سمجھا منہ بولیاں اے میری منہ بولی بہن ہے اے میرا منہ بولا بے ہے عورت یا بیٹی ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے چوتھا رشتہ ایسا کوئی نہیں ہے ایسا رشتہ اسلام نے عورت کو عطا تاکھی اسلام نے عورت کو عزت ادا کی اسلام نے عورت کو رزت ادا کی اسلام نے عورت کو بلندی عطا کی پھر عورت تو پہلے ہی بڑی عظیم ہے اور یہاں مدرسے میں رہ کے جب ان پہ علم کا رنگ چڑے گا قرآن کا رنگ چڑے گا حدیث کا رنگ چڑے گا اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا اور عربی میں کہتے ہیں نورن نور, یہ تو نورن الا نور ہو گئی پہلے بری عظیم تھی اس پہ قرآن کے علم کے رنگ چڑھ گیا یہ پہلے بری عظیم تھی اس پہ حدیث کے علم کے رنگ چڑھ گیا یہ عالمہ بنی یہ فاضلہ بنی یہ عالمہ بنی یہ فاضلہ بنی باپ کو عزتیں دلوا گئی سچی سچی بات کرو آج جو لڑکیاں سند لے کے جا رہی ہیں اور جنہوں نے بخاری کی آخری حدیث پڑھی ہے ان کے والد اگر یہاں موجود ہیں خدا دی کسمیں جتنا بھی فخر کرن کم میں بیٹی کیا بن گئی ہے عال بیٹی کیا بن گئی ہے باپ کے لیے اتنا بڑا فخر اللہ اللہ اللہ اللہ اس کی بیٹی آج قرآن کی عالما بن گئی جس بندے کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے عالم بن جائے بڑے فخر کی بات ہے بڑے فخر کی بات ہے بڑے فخر کی بات ہے اے اگر کوئی ادب سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے تو ایک شیر ہے کسی نے کہا تھا آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیر تھی آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیر تھی میں تھا امام اور میرا باپ تھا مختی بے سر امام بن جائے اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا باپ کہے پیچھے اسے امام دے اس سے بڑی عظمت کیا ہو اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی زندگی میں بیٹا عالم ہو جائے زندگی میں بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے اور اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہے جس بندے کی بچی قرآن کی عالمہ بن گئی یہ بہت فخر کی بات ہے خدا بھی کسمیں جنہ دیا بچیاں آج عالمہ فاضلہ بن گئی نے ان کو ہم کتنی بھی مبارکباد دیں اتنی تھوڑیے آج ان کا سر آسمان سے جا لگا وہ اللہ کا شکر کریں ان کے بدل پہ اگنے والا ایک اقبال اللہ کا شکر ادا کرنے لگے قیامت آ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکے گا دھیاں کر دیا دھیان ڈاوی کر دیاں پھر تھے ڈاو بس کیا بھتی ہے کنڈکٹر تعلیم کیا ہے بی اے دنیا کی تعلیم نے کیا سکھایا اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی جہازوں میں ایئر ہوسٹس بسوں میں کلیکٹر بڑی ترقی کی تھی عورتوں بھائی توبہ تو بہت کلیکٹر بن گئی ہیں ملازمت کے نام پہ باہر نکالا خود افسر بن گئے اس کو سیکٹری بنا دی تو ابھر بہ اور سیکٹری کے لیے جب اشتہار دیا تو کہنے لگے حسینہ جمیلہ ہونا شرط ہے تو اور پھٹے موہا سارے گھر میں سنیے گا گھر میں اپنے بھائی کو چائے دے گھر میں اپنے باپ کو روٹی دے عورتوں کو قید کر چیا مولویاں بیاہو کھواندی رہے ترقی کیا ہے جہاز میں شراب پینے والے بنا سور دور کمی نے انگریز عیسائی یہودی ان کو کلمہ پڑنے والی ہنس ہنس کے ٹافیاں پیش کرتی ہے پانی پیش کرتی ہے روٹیاں پیش کرتی ہے بھائی کو کھلائے ڈایو بس میں کنڈکٹر بن جائے ترقی خیال کرنا کہ دائیں ترقی نہ جانا ترقی تھی ترقی نہ جانا کہ دائی یہ ترقی ہو رہی ہے اور لوگوں کی لڑکیاں بسوں میں کنڈکٹر بھرتی ہو گئی یوں پھر رہی ہیں لوگوں کے کمرے کو لاہو لا وا کو لاہو لا الا کو یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں کسی کی بہنیں ہیں مردوں میں پھر رہی ہیں انہیں پانی کلا رہی ہیں ہنس ہنس کے مل رہی ہیں اسلام اخلاق کا مذہب ہے اسلام اخلاق کا مذہب ہے ہنس کے کلام کرو ثواب ملے گا ہے کہ کوئی نہیں بولو اور نہ اخلاق وتنا گل سے سچی کرو اسلام کس کا مذہب ہے اخلاق اچھا بولو صحیح بولو احترام سے بولو ہنس کے بولا. کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ زبان راضی نہ کرو اخلاق کا مذہب ہے لیکن ایک موقع پر اسلام عورت کو کہتا ہے بد اخلاق ہو جاؤ اسلام اخلاق کا مذہب ہے لیکن ایک مہرت ایک موقع پر اسلام اسلام اسلام کو ہماری غیرتوں کا کتنا خیال ہے اللہ کو ہماری غیرتوں کا کتنا خیال ہے کس موقع پر گھر میں اکیلی ہے خامد کوئی نہیں گھر میں اکیلی ہے بھائی کوئی نہیں گھر میں اکیلی ہے باپ کوئی نہیں دروازے پہ خامت کا دوست آیا بھائی کا دوست آیا اس نے دستک دی یہ دروازے پہ آئی کون کہ فلاں ہیں گھر میں ہیں اور وہ گھر میں نہیں ہے اسلام کہتا ہے بد اخلاق ہو جا سخت لہجے میں بات کر نہیں ہے گھر میں کہاں گئے مجھے کیا پتا مجھے بتا کے جاتے ہیں کب واپس آئیں گے مجھے نہیں پتا کب واپس آئیں گے میں نہیں جانتی نہیں بول شام کے ٹائم تیرے خامن کو ملے تو کہے یہ گھر بیوی رکھی ہوئی کہ دہن پالی ہوئی بس اخلاق ہو جا یہ نہیں دستک دی گھر میں ہے نہیں ہے تو کب آئیں گے ابھی آ جاتے ہیں میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں میں چائے بناتی ہوں آپ انتظار کریں نہ اتنی ہماری غیرتوں کا لحاظ کیا فرمایا اس طرح غور تاکہ اس کے دل میں کسی قسم کا غلط خیال پیدا نہ تیرے متعلق تیری عزت کے متعلق جو قرآن گھر کے اندر اکیلی رہنے والی لڑکی کو ہنس ہنس کے جواب دینے کی اجازت نہیں دیتا وہ دین بسوں کے اندر اور جہازوں کے اندر کلمہ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہنس ہنس کے کلام کرنے کی اجازت دے گا کس کو تم نے ترقی سمجھا اور لوگوں لوگوں کی بیٹیاں دفتروں میں ملازمتیں کرتی پھرتی ہیں تم خوش نصیب ہو تمہاری بہنیں آج عالما بن گئیں تم خوش نصیب ہو تمہاری بیٹیاں آج عالما بن گئی ہیں جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں علم پڑ چکی ہیں تکمیل کر چکی ہیں میں ان سے کہوں گا مناسب جگہ ملے اپنے گھر میں مناسب جگہ ملے اس علم کو اپنے اندر بند کر کے نہیں رکھنا جس پنڈ میں جانا ہے اس دین کے علم کو پھیلانا ہے روشنی کا مینار بننا ہے محلے کی لڑکیاں اکٹھی کرنی ہے یہ حالت دور کرنی ہے وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کر دینا ہے شرک و بداس کے خلاف جہاد کرنا ہے رسومات کے خلاف جہاد کرنا ہے محلے کی گاؤں کی عورتوں کو تلقین کرنی ہے کہ شادی غمی سنت کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق آ فرمائیں بآرداوان دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہ برحمت کامارے سارے گناہوں کو معاف فرما دی یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو غلطیوں کو خطاؤں کو درگزر کو یا اللہ تو معاف فرما زبان کی تیزی سے اگر کوئی غلط جملہ مولا نکل گیا ہو تو ہم معافی کے خوفگار ہیں میرے اللہ ہم معافی کے خواہش ہیں میرے اللہ ہم معافی کے خواہشدار ہیں میرے اللہ اس ممبر و میں رات کے تقدس کو برقرار رکھنے کی میرے مولا توفیق طا فرما توفیق طا فرما اللہ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اللہ اس مسجد کو آباد رکھے حضرت مفتی صاحب کی کوششیں کاشیں اللہ انہیں پایا تکمیل تک پہنچائے مفتی مولانا غلام محی الدین صاحب کراچی میں بہت بڑا ادارہ ہے ان کے ادارے میں میں بھی بیان کر کے آئے ہوں پچھلے دنوں بہت طالب علم ہیں. کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں باطل قوتوں سے بڑی ٹکر لے رکھی ہے زبردست ٹکر لی تھی پیپل پارٹی سے ان کا مدرسہ سیل ہو گیا تھا اور پھر بڑی کوششوں سے وہ مدرسہ کھلوایا گیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ ان کے مدرسے کو ان کے بچوں کو ان کا صحیح وارث اور جانشین بنایا اللہ بس اللہ علیہ وسحوی اجمین برحمت کا یا